آگے سبق دیکھیے فقز قزا یقی اور قزا یقی دونوں کا معنی ہے پورا کرنا تکمیل تک پہنچانا پورا کرنا منایا منایا جمع ہے منی کی اور منی موت کو کہتے ہیں سم اثبرو اف دارا یوف دیرو کا معنی ہے پانی پلا کر حیوان کو واپس لانا گزشتہ شیر میں کیا آیا تھا اور ادا کا کیا ہے حیوان کو پانی پر لانا اور اف اس کی ضد ہے یعنی حیوان کو پانی پلا کر واپس لے جانا لا کلا ان کلا ان گھاس کو کہتے ہیں بھائی گھاس مستوبل مستوبل یہ وبیل سے ہے بھائی وبیل سے اور وبیل کا معنی ہے سخت سخت اور اسی طرح وبیل کا معنی ہے نقصان دہ چارا یعنی ایسی چارا جس کا سبزہ حیوانات کو نقصان دیتا ہے اس کو وبیل کہتے ہیں تو استوبال یا تو بلو استبال کا معنی ہے کہ کسی چیز کو وبیل پانا استوبال کا کیا مانا وبیل پانا وبیل کا معنی میں نے بیان کر دیا سخت یہ اسی طرح نقصان دے جو چراگاہ ہو استبلا کا معنی چراغا کو نقصان دے پانا تو مستوبل اس میں مفول ہے جس کو نقصان دے پایا گیا متوخم یہ کتابت کی غلطی ہے متوخم نہیں ہے بھائی یہ متوخم ہے خا پر زبر ہونا چاہیے شد اور زبر متوخم یہ وخین سے ہے بھائی وقیم تعام عربی میں ایسے کھانے کو کہتے ہیں جو ہزم نہ ہو جو نہ ہو یا دیر سے ہزم ہو یا ایسا کھانا جو طبیعت کے موافق نہ ہو یا یوں کہیں جو کھانا نقصان دے ہو اس کو کیا کہتے ہیں وبیل تعام ان اور اسی سے توم کا مانا ہے کسی کھانے کو کھانے کو وخیم سمجھنا وخیم پانا توم کا کیا مانا <تصال> کھانے کو وخیم سمجھنا وخیم پانا تو متوقع اسی سے اس میں مقول آیا وہ کھانا جس کو کیا پایا جائے وخیم پایا جائے جو نقصان دہ ہو ناقابل قابل ہضم ہو طبیعت کے موافق نہ ہو الفاظ کے معنی سمجھ میں آ گئے فقص منایا بے تو انہوں نے پورا کیا منایا موتوں کو اموات کو بینہم آپس میں ان لشکروں نے ان قبیلے والوں نے آپس میں موتوں کو پورا کیا. کیا معنی موتوں کو پورا کیا یعنی بھائی معنی یہ ہے کہ خوب قتل و قتال کیا سال ہاتھ سال تک ان کے درمیان جنگ رہی تو انہوں نے خوب قتل و قتال کیا یعنی موتوں کو خوب اچھی طرح پورا کیا بھائی مانا سمجھ میں آ گیا فقر آیا بین تو انہوں نے موتوں کو خوب پورا کیا یعنی خوب قتل و تال کیا سوم پھر حیوانات کو اپنے اونٹوں کو واپس لائے پانی پلا کر کس کی طرف ایسی گھاس کی طرف جو جو نقصان دہ تھی متوقعی اور طبیعت کے موافق نہیں تھی بھائی مانا سمجھ میں آ رہا ہے بھائی گزشتہ سبق میں آیا تھا ذرا پچھلے شیر پہ نظر رکھے راؤ جہم اذا تم اوردو رعو زمعہم انہوں نے اپنے حیوانات کو چرایا زمعہم دو پانی کی باریوں کے دو پانی پلانے کے درمیان کا جو وقت ہے اتنی مقدار اپنے حیوانات کو چرایا حت اذا تم یہاں تک کہ جب وہ وقت پورا ہو گیا مارن تو وہ اپنے حیوانات کو لائے گی مارنار کہتے ہیں ما کثیر کو یعنی زیادہ پانی زیادہ پانی تو پھر وہ اپنے حیوانات کو مائ کثیر پر لے کر آئے مائ کثیر پر اور مائ کثیر پر لانا یہ کن ہے پانی کے پاس حیوان کو لانا یہ کن ہے جنگ کرنے سے پانی پلانے کے لیے خیوان کو لانا اس کو کنایا بنایا کس چیز سے جنگ کرنے سے یعنی پہلے پانی پلایا یعنی خوب جنگ کی پھر درمیان میں تھوڑا وقفہ کیا اور پھر دوبارہ پانی پلانے کے لیے مائکثیر پر خیوان کو لائے یعنی دوبارہ جنگ کے لیے کیا ہو گئے آمادہ ہو گئے مانا سمجھ میں آ رہا ہے اور تفرا وہ ایسا کثیر پانی تفرا جو پھٹ رہا تھا یا پھٹ گیا تھا بے وَبِالدَّمِ اصلحے اور خون کی وجہ سے دم سے مراد خون سے مراد ہے خون کا بہانا خون بہانا یعنی خوب قتل و قتال دم سے کیا مراد ہے خوب قتل انہوں نے اپنے حیوانات کو دو پانی پلانے کے وقت کے درمیان کے برابر چرایا حتی ازا تمہ یہاں تک کہ جب وہ وقت پورا ہو گیا او دو ہی تو وہ اپنے اونٹوں کو لے کر آئے ایسے کثیر پانی پر سفرہ جو پھٹ رہا تھا بے صلاحی اسلحے کی وجہ سے وہ بد اور قتلوں قتال کی وجہ سے تو یہ پانی پر لانا کنایا ہے کس سے جنگ سے اب اسی کو آگے ذکر کر رہے ہیں فقص بین تو انہوں نے آپس میں خوب قتل و قتال انہوں نے آپس میں اموات کو آپس میں موتوں کو پورا کیا یعنی خوب قتل و قتال کیا سوم پھر وہ پانی پلا کر اونٹوں کو واپس لے گئے دیکھیے پہلے پانی پر لے کر آئے خوب جنگ کی پھر چراگاہ میں لے گئے پھر دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہوئے پانی پر لائے اب یہ وہ پہلے پانی پر جو لائے تھے نا اس کا ذکر ہو رہا ہے پہلی دفعہ جب پانی پر لائے تھے پھر درمیان میں جو وقفہ آیا تو یہ وقفے میں حیوانات کو وہ کہاں لے گئے تھے چراغاہوں کی طرف اسی کو ذکر کر رہے ہیں فقصو انہوں نے موتوں کو پورا کیا یعنی خوب قتل و قتال کیا پہلی مرتبہ پھر, پھر اپنے حیوانات کو کہاں لے گئے کس کی طرف گھاس کی طرف اور وہ گھاس کیسی تھی مست متوقعی وہ نقصان دہ تھی اور طبیعت کے موافق نہیں تھی بھائی طبیعت کے موافق نہیں تھی مانا یہ ہے ایسی گھاس جو نقصان دہ ہے اور طبیعت کے موافق نہیں ہے اس کی طرف لے گئے حیوانات کو یہ کنایا ہے دوبارہ جنگ کے لیے تیاری سے مراد کیا ہے وہ کیا کر رہے تھے دوبارہ جنگ کے لیے <سؤال> یہ درمیان میں کچھ وقفہ بھی آیا پھر دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہوئے یا نہیں تو یہ جو درمیان میں آیا کوئی ہے یہ بھی وہ جنگ کی تیاری کے اندر مصروف تھے اور جنگ کی تیاری میں مصروف ہونا اتنے زیادہ نقصانات اٹھانے کے بعد یہ پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے یہ ظاہر سی بات ہے یہ نا پسندیدہ ہے. ابھی تم نے اتنے سال جنگ کی ہے تمہارے خاندان کے خاندان اجڑ گئے تمہارے سارے بڑے چلے گئے پھر دوبارہ تم کس کی تیاری کر رہے ہو جنگ کی تیاری کر رہے ہو تو معلوم ہوا یہ جو درمیان میں تھوڑا وقفہ بھی آیا یہ جو چارا میں حیوان کو لے کر بھی آئے یہ کس قسم کی چرا تھی یہ جو تیاری تھی پسندیدہ تھی یا سخت ناپسندیدہ تھی سخت ناپسندیدہ تھی تو اس کو تعبیر کیا کس کے ساتھ نقصان دہ اور ناقابل ہزم گھاس کے ساتھ یعنی اس کی طرف حیوانات کو لائے مانا سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں یہ جو جنگ کی تیاری کر رہے تھے یہ حمانات کو یعنی کہاں پر لے کر آئے چرا میں اور اس دوران وہ کیا کر رہے تھے تیاری کر رہے تھے وہ ناپسندیدہ ہے تو مانا یہ تو گویا اس چارا کو اور اس کی گھاس کو کیا قرار دے دیا نقصان دہ اور ناقابل ہزم قرار دیا کہ درمیان میں جو پانی سے حیمانات کو واپس بھی لائے تو ایسی چرا میں لے کر آئے جو نقصان دہ تھی اور ناقابل ہزم تھی بھائی مانا سمجھ میں آ گیا جبکہ بعض شارقین فرماتے ہیں کہ حیوانات کو پھر چراگاہ میں لے کر آئے ایسی چراگاہ جو نقصان دہ تھی اور ناقابل ہزم تھی اس سے مراد یہ ہے کہ اس خوب قتل و قتال کے بعد اب صلح کی بات چیت چل رہی ہے اب دیتیں وصول کر رہے ہیں اور مال حاصل ہو رہا ہے لیکن یہ مال پسندیدہ نہیں کیونکہ اپنے کتنے ہی قیمتی لوگ چلے گئے ان کے بدلے میں یہ مال لے رہے ہیں تو یہ کوئی اچھا اور پاکیزہ مال نہیں ہے بھائی بڑے ہی نقصانات کے بعد ملا ہے بھائی بات سمجھ میں آ تو اب اس صورت میں اس نقصان دہ گھاس اور نا قابل ہضم گھاس سے کیا مراد ہے وہ جو دیتیں لے رہے ہیں اپنے مقصولین کی اور یقینا وہ کوئی پسندیدہ مال نہیں اچھے طریقے سے ہاتھ میں نہیں آیا مانا سمجھ میں اگیا اگے دیکھیے بھائی لا امر کا ما جرت علیہم رماحہم دم بنی نہیں کن اوقات للمسلمی لا امر کا یہ ابھی چند اشار پہلے گزرا تھا بھائی لا لا لن امل اور میں نے بتلایا تھا یہ کلام عرب میں اس طرح عام استعمال کیا جاتا ہے عمر کی قسم اٹھائی جاتی ہے کلام کو حسین بنانے کے لیے عمر کسے کہتے ہیں وہ عرصہ حیات جو انسان نے دنیا میں گزارا ہو وہ اس کی عمر ہے اور اسی پر اسی کی قسم اٹھاتے ہیں تو قسم کے اندر پھر عمر میں آئن پر زمہ کے بجائے پڑھتے ہیں تخفیف کے لیے لعمری سمجھ میں آیا بھائی اور یہاں پر کیا ہے لعمرو کا میں کس کی قسم کھاتا ہوں تیرے عمر کی ری. تیرے زندگی کی میں قسم کھاتا ہوں ما جرت علیہ جر علیہم یہ بھی اسی شعر میں آیا تھا لمری لو جرا الما لا حسین جرا علیہم کا معنی میں نے کیا بتلایا تھا کسی کے خلاف جنایت کرنا بھائی کسی کے خلاف کسی کے خلاف جرم کا ارتقاب کرنا ریماخ بھائی نیزوں کو کہتے ہیں بھائی نیزے تو ریما جمع ہے روم خون کی نیزے کو کہتے ہیں دم نہیں کن ابن نہیں یہ آدمی کا نام ہے بھائی نہیں کا بیٹا او قتیل قطیل بان مختول کے ہے بھائی یہ جگہ کا نام ہے لام رکما جرت علیہ دم ابنی نہیں کن اوقیل مسلم یہ اب دوبارہ شاید ان سرداروں کی تعریف کر رہا ہے جنہوں نے اس جنگ کو ختم کیا لم رو کا تیری زندگی کی قسم ما جرت علیہم ہوم نہیں جرم کیا ان کے خلاف ریما ان کے نیزوں نے توجہ ہے ان کے نیزوں نے یعنی یہ جو دو سردار جنایتیں ادا کر رہے ہیں ان کے نیزوں نے ان کے خلاف جن کو وہ دیتیں دے رہے ہیں یہ جو دو سردار ہیں کیا یہ جنگوں میں شریک تھے انہوں نے کوئی جنایت کی ہے کوئی جنایت نہیں کی تو ان کے نیزوں نے ان کے خلاف کوئی جنایت نہیں کی لیکن پھر بھی یہ کیا کر رہے ہیں ان کی دیتیں ادا کر لاہ مرک تیری زندگی کی قسم ما جرت علیہ نہیں کی ان کے خلاف کوئی جنات ری ماح ان کے نیزوں نے یعنی یہ جو دو سردار ہیں اور جو ان کے معاونین ہیں انہوں نے ان کے خلاف کوئی جنایت نہیں کی اچھا جنایت نہیں کی کس چیز کی دمبنی نہ ابن کن کے بیٹے کے خون کی اور قتیل مسلم یہ قطیل کا آتف ہے ابن نحیق پر قطلمی مقام مسلم کے مقتول کے خون کی ان لوگوں نے جنایت نہیں کی کس چیز کی جنایت نہیں کی نہیں کے بیٹے کے خون کی جنایت بھی انہوں نے نہیں کی اور مقام مسلم میں جو مقتول ہوا تھا اس مقتول کے خون کی جنایت بھی ان کے, نز... ان کے نیزوں نے نہیں کی مانا سمجھ میں آ گیا لا عمرو كما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيق او قتيل المسلمي तेरी عمر کی قسم نہیں جنایت کی ان کے خلاف ان کے نیزوں نے ابن نهيق کے قتل کی اور نہ مقام مسلم کے مقتول کے خون کی ولا شاركۃ فالموت فی, فی دم نافل ولا وهب منھا ولابن المخزمی شارکہ اشارے کو کے معنی شریک ہونا اور شارکت ہیا جمیر راجے ہے پیچھے جو ریماخ کا ذکر آیا تھا رماخ جمع ہے اور جمع بتاویل جماعت ان کس کے حکم میں ہے واحد انس کے حکم میں تو ہیا ضمیر راجے کی اور وہ نیز شریک نہیں ہیں فیل موتی اچھا تو یہ دم نوفل نوفل بھی ایک آدمی کا نام بھائی ولا وہ بھی مینہا بھی آدمی کا نام ویل محزمی اور مخزم یہ بھی آدمی کا نام ہے بھائی ولا شارکت اور نیز یہ نیزے شریک نہیں ہوئے فل موتی موت میں فی نوفل کے خون میں ولا وہ بھی اور نہ جو وحب تھا مینہا ان میں سے ہا زمیر پھر پیچھے یہ جو مقتولین کا ذکر چل رہا ہے بھائی یہ مقتولین اور جمع بتابل جماعت ان کس کے حکم میں ہے واحد مونس سے مین ہا ہا زمین ان کی طرف راجی کی مین ہا اور بعض نسخوں میں ہے مین ہوم بھائی مین ہوم کیونکہ یہ جمع ہے تو ہم زمیر بھی لوٹا سکتے ہیں اور واحد مونس کی بھی وَلَا منها اور نہ جو وہ تھا ان میں سے سےب نل مخظمی اور نہ جو ابن مخزم تھا یعنی یہ جو ان لوگوں کے نیزے نوفل کی مو خون میں بھی شریک نہیں ہوئے موت میں ولا وہا اور نہ جو وحب تھا ان میں سے اس کے خون میں بھی شریک نہیں ہوئے ولب نیل مخظمی اور ابن مخزم کے خون میں بھی یہ شریک جو نہیں جو ہوئے مانا سمجھ میں آ رہا ہے یہ کس کی بات چل رہی ہے جنہوں نے دیتیں ادا کی وہ جو دو سردار ہیں اور ان کے معاونین ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے نیزوں نے یہ جو دیتیں ادا کر رہے ہیں جن لوگوں کو ان کے خلاف انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا پھر بھی یہ دیتیں ادا کر رہے ہیں مانا سمجھ میں آ گیا یہ باز شارقین نے یہ مانا کیا توجہ ہے جبکہ کہ بعض شارخین فرماتے ہیں توجہ ہے ادھر باز شارحین فرماتے ہیں کہ یہ جو افراد ذکر ہوئے ابن نحیق مقام مسلم میں مقتول جو شخص ہوا جس کو قتل کیا گیا نوفل وحب اور ابن مخزم وغیرہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس جنگ سے پہلے مارے گئے تھے ایک تو یہ جنگ ہوئی نا ان میں تیس چالیس سال تک توجہ ہے جی ایک اس جنگ سے کچھ لوگ پہلے بھی کبھی کسی لڑائی وغیرہ میں کوئی جھگڑا ہو گیا یا کچھ مارے گئے تھے تو ان کی دیتیں بھی یہ قبیلہ آبس والے اب وصول کر رہے ہیں بھئی دیتیں وصول کرنی ہے تو صرف ان کی وصول کرو نا یہ جو جنگ ہوئی جنگ کے اندر جتنے افراد مارے گئے کیا کرو ٹھیک ہے آپ ان کی دیتیں وصول کریں کہ ہمارے اتنے افراد اس جنگ میں مارے گئے دیتیں دینی پڑیں گی وہ جنگ سے پہلے جو لوگ مارے گئے تھے کسی لڑائی وغیرہ میں وہ کہتے ہیں ہمیں ان کی دیتیں بھی تم اب ادا کرو گے مانا سمجھ میں آ گیا ان کی دیتیں بھی ادا کرے اور یہ سارے افراد جنگ سے پہلے مارے گئے تھے کسی اے لڑائی اے میں کسی سے جھگڑا ہو گیا تو, تو. اسی زبیاں اور آگت میں کسی ایک دو آدمی میں کبھی جھگڑا ہو گیا قتل کر دیا تو ان کی بھی دیتیں یہ مانگ رہے ہیں تو یہ جو شاید کہہ رہا ہے کہ ان کے نیزوں نے ان کے خلاف جنایت نہیں کی توجہ ہے پہلے کیا کہا تھا یہ نیزے کس کے نیزے مراد ہیں وہ سلاح کروانے والے ان کے نیزوں نے کوئی جنایت نہیں کی لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں دیتیں اب <سلام> مانا ہے قبیلہ زبان کی جو موجودہ لوگ ہیں قوم زبان کی جو موجودہ لوگ ہیں جن پر یہ قبیلہ آبس والے دیتیں ڈال رہے ہیں اور کن لوگوں کی دیتیں ڈال رہے ہیں <سلام> ان لوگوں کی جو اس جنگ سے پہلے مارے گئے تھے حالانکہ ان لوگوں کے نیزوں نے تو ان کا خون نہیں بہایا بھائی بات سمجھ میں آ تو اب اس سورت میں اسی قبیلہ زبیان کے جنگ ہوئے عام لوگ مراد ہیں جو جنگ میں بھی شریک تھے لیکن بہرحال ان لوگوں کو ان لوگوں کے قتل میں تو یہ شریک نہیں تھے مانا سمجھ میں آ تو دونوں معانی شارقین نے کیے ہیں دوبارہ دیکھ لیجیے بھائی آپ ترجمہ وہ کیجیے کہ یہ قبیلہ زوبیان والے ہی مراد ہیں لا امر کا ما جرت علیہم رماہ وهم دمبنی نہیں کن اوقتیل المسلمی تیری عمر کی قسم جنایت نہیں کی ان کے نزوم نے ان لوگوں کے خلاف دمبنی نہیں کن اوقتیل المسلمی ابن نہیں کے خون کے اندر اور مقام مسلم کے مقتول کے خون میں ولا شارکل موتی فی دم نو فلین ولا ونہا ولب نیل مخ اور نہ ان کے نیزے شریک ہوئے ہیں موت کے اندر نو فلین نوفل کے خون میں ولا وا بن اور نہ وہ کے خون میں مینہا ان میں سے ولب نیل مخ اور نہ ابن مخظم کے خون میں مانا سمجھ میں آ گیا آگے دیکھیے آراہم مَالٍ آراہم اصبلو نہ یہ نام پر شد بھی ہونا چاہیے بھائی شد اور تنوین فقل یاد رکھیے یہ کلو جو ہے نا کلو یہ مزافل چاہتا ہے کل کا مانا ہے سارے کیا چیز سارے آگے مزاخلے چاہیے کل وہ سارے کے سارے تو کل کا کیا معنی سارے یا کل استعمال ہوتا ہے ہر ایک کے لیے بھئی کس کا ہر ایک آگے مزاخلے چاہیے کل واحد ان میں سے سارے لیکن کبھی کبھار یوں کرتے ہیں کہ اس کے مزاخلے کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کے عوض اس پر تنوین لے آتے ہیں جیسے یہاں پر ہے فکلن عبارت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ تنوین ہے کس سے ہے سے یہ ضابطہ یاد رکھیں یہ جگہ جگہ آپ کو عبارتوں میں کام آئے گا جہاں بھی کلو کے لفظ پر تنوین آ جائے آپ سمجھ جائیں کہ یہ تنوین ایوز ہے کی آرا ہوم آرا یوری کا مانا دیکھنا اسبہ اصبہ یوسبہ افعال ناقصہ میں سے ہے اور یہاں یہ فارا کے معنی میں ہے ہو جانا فارا یا قیلو ہو کے معنی ہوتے ہیں دیت ادا کرنا اور یا نہ ہو یہ ہا امیر پیچھے جو مقتولین آئے جن کے نام ذکر ہوئے ان کی طرف راجے ہے وہ مراد ہیں قیلون کہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کی دیت ادا کر رہے ہیں اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یقین آخر میں تو ہاض امیر واحد مذکر کی ہے اور جو مقتولین ہے وہ تو جمع ہے تو جواب یہ کہ یقلون کی ہاض امیر جو پیچھے آیا نا خقل اس کو راجے اور کلن اصل میں کیا ہے کل واحد ہر ایک ان میں سے ہر ایک تو یہ عقیلو ان میں سے ہر ایک کی وہ دیت ادا کر رہے ہیں تو یہ ہاض امیر جو ہے یا قیلو کے آخر میں جو ہاض امیر ہے یہ فکل واحدین کو راجے ہے بھائی بات سمجھ میں آ اور کل تو مزاق ہے اور واحد آگے وہ تو مفرد ہے تو مفرد کی زمین لوٹا دی مال سحیح مال عمدہ مال مراد ہے صحیح مال یعنی عمدہ اور آلہ مال طالعات طالعات تلا یت کا معنی ہے طلوع ہونا تلا الشمس سورج طلوع ہوا اور اسی طرح طلا یت کا معنی ہے پہاڑ پر چڑھنا کسی چیز پر چڑھنا تلا یت مخرم مخرم کہتے ہیں پہاڑ یا ریت میں جو راستہ ہو اس کو کہتے ہیں مخرم مخرم اسی طرح پہاڑ یا کسی ٹیلے وغیرہ کی کے اوپر کا جو سر ہے اوپر کا جو اوپر کی جو چوٹی ہے اس کو بھی مخرم کہتے ہیں مخرم فکل لن آراہم اصبہ یا خلو ہو فکل لن وہ سارے کے سارے اے فک اللہ واحد مِّنْ وہ سارے کے سارے کون سارے کے سارے جو پیچھے مقتولین ذکر ہوئے فک یہ سارے کے سارے جو مقتولین ہیں آ میں ان کو دیکھتا ہوں اص کہ کے وہ ہو گئے ہیں یا نہ یہ لوگ کیا کر رہے ان کی دیتیں ادا کر رہے وہ سارے کے سارے مقتولین میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیسے ہو گئے ہیں کہ یہ, یہ, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کی دیتیں ادا کر رہے ہیں حالانکہ وہ تو اس جنگ سے پہلے مارے گئے تھے ان کی دیت تو یہاں ان کی دیت اس جگہ پر نہیں ہونی چاہیے تھی فک الم اصبہ یا قلو ان سارے مقتولوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایسے ہو گئے کہ یہ لوگ ان کی دیتیں ادا کر رہے ہیں دیتے اور کیا ادا کر رہے ہیں مال ان قسم کا مال طالعات بمخرمی عمدہ قسم کا مال اور وہ مال کیا ہے طالعات وہ مال یعنی وہ اونٹ وغیرہ طالعات بمخرمی پہاڑ کے راستے پر چڑھ رہے ہیں بھئی ان اونٹوں کو لے جایا جا رہا ہے ریبڑوں کی صورت میں ادائیگی کے لیے کہاں پر لے جا رہے ہیں پہاڑ کے اندر جو راستہ ہے چڑھائی کی طرف اس راستے پر لے جا رہے ہیں ان سارے مقتولین کی دیتیں ادا کی جا رہی ہیں سمجھ میں فالیات مخر نیز پس وہ سارے مقتولین جو ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایسے ہو گئے کہ یہ لوگ ان کی دیتیں ادا کر رہے ہیں عمدہ قسم کا مال صالعات بمخرمی جو پہاڑ کے راستوں میں چڑھ رہے ہیں بلندی کی طرف جا رہے ہیں یعنی ادائیگی کے لئے ان کی طرف لے جائے جا رہے ہیں لِخَيِّن خِلَالٍ يَاسِمُ النَّاسَ أَمْرُهُمْ اِذَا فَرَقَتْ اِخْدَلْ لَيَالِ بِمَوْزَمِهِ لِخَيِّن خِلَالٍ یہ کتابت کی غلطی درست کر لیجئے یہاں تنوین آئے گی بھائی تنوین لہ دو زیر اور یہ حین موصوف ہے اور خیلالین اس کی صفت ہے بھائی لہ لین تو لہین خلالین یا پمنا سا امرحم ادا ترقت احدی بی موزمی لہین کہتے ہیں قبیلے کو خلال خلال جمع ہے خلتن کی خلتن اور یہ خلتن حلول سے ہے بھائی حلول سے پڑاؤ ڈالنا کہیں پر اترنا نازل ہونا آنا تو خلتن کہتے ہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے یعنی مقیم لوگ جو مقیم لوگ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں خلتن وہ لوگ جو پڑاؤ ڈالے ہوئے ایک جگہ پر مقیم ہو ان کو خلتن کہتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ حلتن کم از کم دو سو گھر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوں تو ان کو حلتن کہتے ہیں بھائی کم از کم کتنے گھر ہوں کم از کم دو سو گھر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوں تو ان کو حلتن کہتے ہیں اور اسی کی جمع ہے خیلال تو اس میں اور بھی کثرت آ گئی بھائی لکھن خلا تو وہ کیا ہیں مقیم قبیلے ہیں بھائی مقیم قبیلے اور اس سے مراد وہ دو سردار جو دیت اپنی جانب سے ادا کر رہے ہیں اور جو ان کے معاونین ہیں وہ قبیلے مراد ہیں اس سے یاسیموں آسما یاسیموں کا معنی حفاظت کرنا امرحم ان کا امر ان کا ان کا حکم یا ان کا فیصلہ ایزا ترقت تارق یا ترقو کا معنی ہے رات کو آنا رات کو آنا اسی طرح یا ترکو کے معنی ہے دروازہ کھٹکھٹانا دروازہ کھٹکھٹانا جی تو تراکا یاترکو کا ایک مانا کیا ہے رات کو آنا اور اس کا ایک معنی کیا ہے دروازہ کھٹکھٹانا اور تاریخ تاریخ کا معنی ہے رات کو آنے والا یا دروازہ کھٹ کٹانے والا جیسے ایک شاعر کہتا ہے ترخت الباب ہتا کل متنی ولما کل متنی کل متنی ترخت الباب شاعر کہتے میں اپنی عشیقہ سے ملنے آیا ترخت الباب تو میں نے دروازہ کھٹکھایا ہتا کل متنی یہاں تک کہ کل متنی کل کلو کے مانے تھکا دینا متن کہتے ہیں کمر کو کلتنی یہاں تک کہ اس نے میری کمر تھکا دی یعنی مجھے خوب انتظار کروایا کلتنی یہاں تک کہ اس نے مجھے تھکا دیا وَلَمَّا کلتنی اور لیکن جب اس نے میرے ساتھ باتیں کی کل تو مجھے زخمی کر دیا یعنی میرے دل کو زخمی کر دیا یہ ہے صنعت جناس بھائی صنعت جناس اسے کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ کلام میں لائیں جن کا تلفظ ایک جیسا ہو اور معانی الگ الگ ہوں دیکھو ترخت المتنی کلمتنی لما کلمتنی کلمتنی تین لفظ ہیں کلمتنی لیکن تینوں کا معنی الگ پہلا کیا ہے کلمتنی متنی کل الگ ہے اور متنی الگ لیکن بولیں گے تو اکٹھا پڑا جائے گا کلمتنی تھکا دینا اور دوسرا ہے کلمتنی کلام کرنا جب اس نے میرے ساتھ کلام کیا اور تیسرا وہی کل اس کا معنی ہے زخمی کر دینا تو اس نے مجھے یعنی میرے دل کو زخمی کر دیا جی یہ تارکا کا معنی میں نے بیان کر دیا ایک دلیالی راتوں میں سے کوئی ایک موزمی یاد رکھیے موزم و شہ کہتے ہیں کسی چیز کا بڑا یا اکثر حصہ معظم و کسی چیز کا بڑا یا اکثر حصہ اسی طرح کوئی اہم یا سنگین معاملہ ہو اس کو بھی معظم کہتے ہیں یعنی کوئی مصیبت وغیرہ ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں معظم اور یہاں یہ مصیبت کے معنی میں ہے کوئی بڑی مصیبت لہلال یاسمناسا امروہ شاعر نے کیا کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان سارے مقتولین کی دیتے ادا کی جا رہی ہیں عمدہ قسم کے اونٹ ہیں پہاڑوں کے اندر راستوں پر چڑھ رہے ہیں ان قبیلے والوں کی طرف لے جائے جا رہے ہیں اور یہ سارا مال کس کا ہے لکھائی ایک ایسے قبیلے کا ہے حِلَالٍ جو سارے مقیم ہیں ایک ایسے قبیلے کا ہے جو مقیم ہے بھائی آپ جانتے ہیں عرب کے لوگ خانہ بدوش تھے بھائی جہاں کہیں پانی اور سبزہ وغیرہ ہوتا وہاں خیمے لگا لیتے کچھ عرصہ قیام کرتے اور جب سبزہ اور پانی وغیرہ ختم ہوتا تو وہاں سے خیمے اکھاڑتے کسی دوسری جگہ کا رخ کرتے تھے یعنی یوں کہیں مفلس لوگ تھے جو جگہ جگہ مارے مارے پھرتے تھے لیکن یہ جو قبیلے ہیں ان کے بارے میں شاید کیا کہہ رہا ہے لِحَيِّنْ یہ بڑے مالدار لوگ ہیں یہ مارے مارے پھرنے والے لوگ نہیں ہیں لہٰن یہ مال ایسے قبیلے کا ہے خلالین کہ وہ مقیم ہیں وہ آسودہ حال ہیں ان کی تمام ضروریات یہیں پوری ہو جاتی ہیں ان کو پانی اور سبزے کی تلاش کے لیے مارا مارا پھرنا نہیں پڑتا بلکہ یہیں پر ان کے لیے سارے اخباب موجود ہیں انہیں خوب مالدار لوگ ہیں مانا سمجھ میں آیا حین خلال حین ہے موصوف ہلالن اس کی صفت اول ہے اور یاسم صمناسا نکرہ کے بعد فیل آیا تو یہ بھی اس کی صفت بنے گا تو یہ صفت ثانی ہے وہ مال ایسے مقیم قبیلے کا ہے یا آپسی کے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے آمروحم ان کا فیصلہ ان کا فیصلہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے کب اذا ایزا طارقت لیالی جب کوئی ایک رات آ جائے بے کس کے ساتھ کسی بڑی مصیبت محمد کے محمد ساتھ, محمد محمد ساتھ. یہ ایسے لوگ ہیں بے تعریف کر رہے شاعر ان لوگوں کی جنہوں نے دیتیں ادا کر دیں اپنی طرف سے حالانکہ ان کے ذمے نہیں بنتا تھا اور کہتا ہے یہ ایسے مقیم یہ مقیم قبیلے والے ہیں یعنی بڑے آسودہ حال ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب لوگوں پر کوئی آفت آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ ان کے پاس پناہ کے لیے آتے ہیں ان کا فیصلہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جیسے اس جنگ کے اندر انہوں نے کیا کیا اس جنگ کو ختم کر کے لوگوں کو بچا لیا بھائی لوگوں کی حفاظت کی لکھن یہ مال جو ہے ایسے مقیم قبیلے کا ہے یا مناسا امرحم کے ہی لوگوں کی حفاظت کرتا ہے ان کا فیصلہ ایزا تارقت احد الیالی ترقہ کا کیا مانا تھا رات کو آنا رات کا تو خود ذکر آ رہا ہے تو یہاں ترقہ کا مانا صرف کر لیں آنا اذا تارقت احد الیالی جب آ جائے راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی زمین کس کے ساتھ کسی بڑی مصیبت کے ساتھ تو یہ با کو بمانے ماں کے لیے جب کوئی ایک رات آ جائے ماہ معذمی کس کے ساتھ کسی بڑی مصیبت کے ساتھ یا یہ بات تعزیہ کے لیے بنا لیں آپ جانتے ہیں کبھی فیل کو متعدی بنانے کے لیے بال آتے ہیں جیسے زہابا کا معنی جانا اور زہابہ بہی کا معنی لے جانا تو ایزا تارکت اخدایا موزمی جب لے آئے کوئی ایک رات کسی بڑی مصیبت کو جب کوئی رات کسی بڑی مصیبت کو لے آئے تو یہ ایسا قبیلہ ہے کہ ان کا فیصلہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے لوگ ان کے پاس پناہ حاصل کرتے ہیں مانا سمجھ میں آ گیا لیا منا سا امرحم ازا ترقت احد اللہ علی بوزمی یہ مال جو ہے ایسے مقیم قبیلے کا ہے یعنی ایسے آسودہ حال قبیلے کا ہے کہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے ان کا فیصلہ اضا تقت احد اللہ علی بوزمی جب کوئی ایک رات لے آئے کوئی بڑی مصیبت مصیبت کے ساتھ رات کو ذکر کیا بالخصوص کیونکہ رات کے اندر بھی ہر طرف تاریخی اچھائی ہوتی ہے اور انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تو اسی طرح مصیبت بھی کیا ہے انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو اس لیے مصیبت کے ساتھ رات کو ذکر کیا کہ رات کی مناسبت ہے تکلیف کے ساتھ بھائی مانا سمجھ میں آ گیا تو جیسے رات کے اندر تاریخی ہوتی ہے اور تاریکی بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں اس لیے مصیبت کے ساتھ کس کو ذکر کیا رات کو ذکر کیا تو یہ خی خلا سے کون سے قبیلے مراد ہیں وہ <تصفح> <تصفح> جو دو سردار جنہوں نے دیتیں ادا کی تھیں اپنی طرف سے اپنی طرف سے جو دیتیں جنہوں نے ادا کی تھیں وہ خود کے قبیلے مراد ہیں کہ یہ بڑے زبردست لوگ ہیں اور لوگ مالدار ہیں آسودہ حال ہیں اور لوگ مصیبت کے وقت ان کے پاس پناہ پکڑتے ہیں چلیے بس بحاد المران اللہ عالم بھی حقیقت